بسلائر رحمان رحیم سامعن اکرام یہ قرآن سننا ڈاٹ کام کی پیشکش ہے ہمارا انٹرنیٹ پر پتا ہے ڈبلو ڈبلو ڈبلو ڈاٹ اسی کو ملی جس نے اپنی آنکھوں کا سرما کتاب و سنت کو بنایا باقی ہر آدمی غلطی کرتا تم نے ضرور غلطی کرنے والے کو پکڑنا ہے اس کو پکڑا جو غلطی کرتا ہی نہیں کہنا نہیں جناب میں نے تین چار حوالے دیے اس کے جواب میں ایک مفتی صاحب نے مضمون لکھا نوایا وقت مچھر اس کی تعریف میں اور آپ نے شاید پڑھا ہو اس نے کہا کہ یہ بڑا حال اور سب سے پہلی بات یہ لکھی کہ حکمران وقت بادشاہ سلامت کو عدالت میں طلب پڑھا ہے آپ نے یہ مضمون ایک لاہور کے مفتی صاحب انہوں نے یعنی میری تائید کی کہنے لگے کہ بادشاہ وقت کو یا حکمران وقت کو عدالت میں طلب کیا جا سکتا جو بھی چاہے کر دے قتل کر دے تب بھی موا. کوئی خدا نخواستہ برائی کا انتخاب کرے تب بھی اس پہ کوئی حد تاری بادشاہ ہم نے کہا یہ بھٹو صاحب کو بچانے کے لیے بتاوا نافذ کرنا چاہتے ہیں ملوم ایسا ہی ہم نے کہا پھر ہم نے یہ بات نہیں مانی میں نے پھر کہا کہ لڑائی ہوئے دوست میں نے کہا وہ کسی پہلے ویسے ہی امی سے شاعر نے کہا تھا کہ مجھ پہ ظاہر ہے تمہارا باطن منہ نہ کھلواؤ کہ میں بھابی ہوں میں نے کہا نہ کھلواؤ کرنے نہیں ضرور میں نے کہا ساری کائنات کے حکمران ساری کائنات کے سلطان ساری کائن مل کے محمد کے جوتے کا مقابلہ نہیں کر سکے <تصفيق> ساری کائنات ربید جلال کی قدم سروری کائنات کا مقام یہ تو پھر ہم سے پوچھو کہ مقام یہ ہے جس شہر میں رہا رب نے اس شہر کی قدم اٹھا دی مقام یہ ہے جس شہر میں پیدا ہوا رب نے اس شہر میں ایک نیکی کو ایک لاکھ نیکی کا درجہ آتا فرماد میں اس کا مقام یہ ہے کہ جس شہر میں ہجرت کر کے گیا اس شہر کی مسجد میں ایک نماز کو ہزار نماز کا مرتبہ آتا فرماد اس, اس کا مقام ہم نے کہا چشم کائنات لینا اس سے برتر دیکھا نہ دیکھے اس سے بڑا وجود کائنات میں نہ پیدا ہوا نہ پیدا ہوگا وہ ممبر پہ تشریف فرما بختر ہے صحابہ کا دم ہے تم بھی دلیل لاؤ ہم بھی دلیل لائیں صحابہ ہے پیسے ہوئے کائنات کا امام ارشاد کرتا ہے لوگوں میں نے لمبا عرصہ تم نے گزارا کئی سال کی نومبر کی عمر رشالت پیغمبری کی امانت کی قیادت کی سلطان بھی تھا قائد بھی تھا میرے لشکر بھی تھا میرے کارواں بھی تھا کابل بھی تھا منقد بھی تھا مکمل بھی تھا ہو سکتا ہے کسی کو مجھ سے تکلیف پہنچی صحابہ کی کشتیاں آ چاہے کائنا کے ساتھ مت سنو میں تمہارے سامنے اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں اگر میری زبان سے میرے ہاتھ سے کسی کو تکلیف پہنچی ہو دنیا میں بدلہ لے لے قیامت کے دن دھوا دائر نہ کریں تم حکمرانوں کو یہاں شہنشاہوں کا شہنشاہ سلاطین کا امام کائنات کا قانین کا سید سکلین کا پاٹدان اپنے آپ کو قانون سے لابرا نہیں چاہیے کسی کو اور خدا تیری قدرتوں کا قربان تو انہیں ایک آدمی کے دل میں ڈالا تاکہ قیامت تک کے لیے نمونہ رہے لوگ سمجھے کہ اسلام کی نظر میں قانون کی اور انصاف کی عرب کی حیثیت کی ایک آدمی اٹھا کہا کہاں مجھے آپ نے تکلیف پہنچا صاحب ہم سڑپ اٹھے کون جو شہنشاہ کائنات کو کہتا ہے رحمت اللہ عالمی کو کہ انہوں نے تکلیف پہنچائی اٹھایا آج تمہاری زبانیں متل آؤ مالی رقاہ کی بات آئی ہے تو واقعہ سن رہا حضرت انس ارشا فرماتے سب کا وہ رضی اللہ ہو تالان ہو آقا کی دس برس خدمت کی دس برس چاکری کی دس برس نوکری کی انس اپنے آقا کو کیسا پایا دس برس کے عرصے میں کبھی اس تک نہیں کہا زبان سے کبھی سخت اور تلخ باپ تک نہیں نکلی فرماؤ اٹھا ایک مجھے تکلیف پہنچی کیا, کیا ایک دفعہ آپ نے مجھے مارا اور دیکھو سلاطین کو مبرہ کہلانے والوں ہم اگر کہیں تمہاری پریشانی ناز چکن نالود ہو جائے ہم نہیں کہتے لیکن لوگوں نے بتایا ہے کہ یہ دین بادشاہوں کا بنایا ہوا ہم نے نہیں کہا لوگ کہتے ہیں یہ پتا سلاطین وقت اشارہ ابرو سے تلاشی ہوئی ہم نہیں کہتے ہمیں کہنے کی ضرورت کیا ہے لیکن اگر تم یہی نتائل بیان کرو گے تو سوچو کہنے والوں کو لوگ سچا نہ کہیں گے تم سلاطین کو مبرہ قرار دو اور یہاں سلطانوں کا سلطان اپنے آپ کو احتفاق کے لیے پیش کرتا کہا ساتھی میں نے گدن پہنچائی کہا ہاں ہا ہاتھ میں تھا کا نے کشنشا ممبر سے نیچے اٹھا اس کے پاس اسے نہیں بلا خود گیا کہا کیا ہوا کہا ایک دفعہ چھڑی سے مارا تھا اپنے ہاتھ کی چھڑی اسے تھمائی کہا دنیا میں اسی طرح مجھے مار لے جس طرح میں نے تمہیں مارا رب کے حضور مقدمہ دائر نہ کرنا تم کہو بادشاہ اس نے کہا آقا جب آپ نے مجھے مارا میرے جسم پہ کپڑا تھا میرے جسم پہ کپڑا نہ تھا میرے آقا نے اپنے کرتا مبارک کو اٹھا دیا تو میں ساتھی تم بھی محمد تو اسی طرح ننگے بدن مار لو جس طرح میں نے تمہیں ننگے بدن مارا ولپتا ہوا ہے چھڑی ٹھیکی اپنے ہوش حضور کے جس میں تھر رکھ لیے چونتے ہوئے کہا میں نے تو یہ بہانہ اس لیے کیا تھا کہ لگ جس میں اثر کو چھو جائیں جہنم کی آگ حراب ہو جائے لیکن کہنے کا مقصد کیا ہے یارو کہ یہاں اگر سید قانون رسول فکلیں لاورا نہیں مبرہ نہیں برتر نہیں بالا پر نہیں قانون سے تو تمہارے حکمرانوں کی بساخت تم یہی کہو کہ پنہ ہم اگر یہ کہتے ہیں تو قصور کیا کرتے ہیں کہ نہ آلمگیری نہ جہانگیری لانا ہے تو کملی والے کا قانون لاؤ اور روٹی تو محمد کے نام پہ کھاؤ اور قانون عالمگیر کا نافذ کرو خدا کی قسم تم ہی کہو کہ یہ قصہ کیا ہے تم ہی کہو یہ امداد گفتگو اور نام رسالت پہ اور کسی نے کیا خوب تھا کہ آپ ہیں دابت ارشاد کی مسنت کے امید آپ نے نام رسالت پہ کمائی کی ہے اور آپ نے چادر زہارا کا سہارا لے کر ابو سفیان کے پوتے کی گڑائی کی تم نوٹی کسی کے نام کی فتوا کسی کے نام ہم تو کہتے ہیں کہ جہاں میں آبرو اگر ملی ہے کائنات کے مسلمانوں کو تو محمد کے اس میں گرامی سروے کائنات کی زبیات پر آئی انہوں نے کائنات کو راہ ہدایت دکھایا ہمیں آبرو ملی جو ورنہ آج ہم بھی کسی گ کے سامنے جی ہوتے تمہیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا تم نے گٹ کی جگہ کبجے رکھ لی ہمیں تو پڑتا کہ ہم نے کہا کہ جھکاؤ تو سر اس کے آگے جھکاؤ کہ کائنات میں سنا ہمارا مطلب یہ ہے اور ہم اس کا باشنا بلتاو میں اظہار کرتے ہیں اہل ابھی کی گردن کائنات کے جمابلہ کے سامنے ٹک تو سکتی ہے کسی بڑا بڑے قوم کے سامنے جھک نہیں سکتی ہے نہ ہماری کسی فرانگ کے سامنے جھکے نہ ڈہری کے سامنے چکے تمہیں مبارک ہم نہ جکائے ہمیں جھکانا آتا ہی نہیں کیا نا اللہ کے دربار میں مقدمہ دائر کرنا یہ بڑے دوستاخ تھے اللہ پوچھے گا ہم کہیں گے اللہ پوچھو کیوں گستاخ بڑے مستقد تھے اللہ کے اوہ اوہ جی بڑے گستاخ سے اللہ کیا ہے وہ پلاس قبر سے گزرے ماتھا نیچا ہی نہیں کیا اور ہم کہیں گے آقا اللہ مولا سن لے اگر ماتھا جھکانا ہوتا تو مدینے والے کی قبر پہ نہ جھکاتے اور جکانے کو دل بھی چاہتا لیکن مدینے والے کا فرمان یاد آ جاتا اللہ جہود امن نسارا تبو قبو رام دیا اللہ یہودیوں اور عیسائیوں پہ لانت کر کہ وہ جب اپنے نبیوں کی قبروں سے گزرا کرتے تو ماتھے ٹیکتے ہوئے گزرا کرتے تھے اللہ ہم نے تو ماتھا ٹیکنا چاہا نہ ٹیکنے دیا نبی نے اور اگر نبی کی قبر پہ ماتھا نہ جھکا تو اور کس کی قبر پہ جھکے اور یہ تو وہ قبر اثر ہے کہ جس کے اندر وجود ایمان ہے کہ خالم ہے اور باقی قبروں کا تو پتہ ہی نہیں کہ اندر کچھ ہے بھی کہ نہیں اور مجھے تو خدا کی قسم یہ لسوری شاہ تموڑی شاہ کسوری شاہ سن کے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ یہ ہے ہی نہیں کوئی اندر کیوں کہ اللہ کے دوست کا نام کبھی برا ہو سکتا ہے کیوں نہیں کبھی کسی ولی کا نام کسوری شاہ ہو ہوا ہو ہی نہیں سکتا اور سنا دلیل میں دیتا ہوں تصدیق حضرت سے کر لینا کوئی نہیں سکتا مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے ہو اور پھر نام ہو ولی پر نام گوشا ولی نہیں بلا ہوگا دلیل مجھ سے سنو میرے آقا جب آئے ایمان نہ تھا میرے آقا جب اس کائنات میں کا کوز ہوئے کفر تھا جہانت تھی تاریخی تھی شرک تھا, تھا کاگے نہیں تھا کہ نہیں تھا ماں کل تفتری ملکتاب ملل ایمان کچھ رکھا نام کا مسئلہ درپیش ہوا آمینا کے گھر بچہ ہوا رب نے کہا آمینا کے گھر بچہ نہیں ہوا خاتم النبیین بھی ہوا ہے کہاں نام رکھو سوچا کیا نام رکھیں کہا جس کو میں نے اپنا بنانا ہے نام بھی خود رکھنا ہے سوچا کیا نام رکھیں کہا تم نے نہیں رکھنا میں نے رکھنا ہے کہ میرا ہے نام میں کوئی قباحت موجود نہ ہو نام وہ ہو جو رب کے دوست کے لیے سایہ میں شان ہو کہا کیا اٹھا دادا تو کہا راج کسی نے کہا ہے کہ بچے کا نام محمد رکھو صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی حمد کی گئی جس کی تعریف کی گئی جس کی فنا کی گئی اور نام نے بھی تعریف کو بھر دیا کہ کوئی تنقید کر سکتا ہی نہیں ہے نام ولیوں کا اور تبڑی کا نہیں دوستو ہمارا ایمان ہے کہ ان پہ رب کا کھایا اور جس کے سر پہ رب کا کھایا اس کا نام بھی رب اونچا ہی رکھے اس کا نام بھی کبھی گھوڑے صاحب ان کو تو رب آسمان کی بلندیوں سے ہم کنار کرے اور تم ان کو نو انسانی سے نکال کر جانوروں میں ڈالو گھوڑا تو کبھی انسان کا نام نہیں ہوتا چموڑی اور لسوری یہ جانور بھی نہیں بے جان کا نام رکھ دو لسوری شاہ کیا نام بہت ان کی محبت کا ہم سے تقاضہ نہ کرو ہمیں محبت ہے اس سے کہ جس کے بارے میں جابر نے کہا روز اللہ ہو سب کو ہو رسی اللہ ہو دادان ہو کہ ایک دن میں نکلا مدینے میں چاند نکی ہوئی اس کے شہر میں مشہور اس کی جازبیت اس کی دلکشی رہنائی مجھ کو دبائے ہوئے چلا چلتے چلتے قدم مسجد نبی کی طرف اٹھے دیکھا کہ ماہ تمام اپنے شانہ آئے مبارک پر سرک چادر اڑے ہو ہوئے اور جابر کہتے ہیں میری نگاہ آسمان کے چاند سے پلٹی اور صاحبہ کے چاند پہ پڑی تو بے اختیار ہو کے کہا کہ من وجہ کل ملی ہے لقل کمر اگر چاند کا حق ملا ہے تو آپ کے چہرائے پورانواس سے ملا ہمیں تو اس کے چہرے کے دیکھنے کے بعد کسی دوسرے کے چہرے کے لیے کوئی ہوت باقی اور یہی ہمارا ایمان اور دعا کرتے کہ تم تو ان کی محبت میں اور ہم مریں تو ان کی محبت میں پھر دیکھنا تمہارا خاتمہ بھی اور ہمارا خاتمہ ہم کو پوچھے رب کے آئے تو کیا لے کے آئے ہم کہیں رب تیری وادانی کا اعلان لے کے آئے اور تیرے محبوب کی محبت لے کے آئے اور تم کہنا ہم ان کی لے کے آئے باخیر ادا وانا الحمدللہ رب للہ یہ اللہ ہوتی ہے وہ یہ نہیں سمجھتے کہ کس کو پڑھ رہی ہے وہ یہ نہیں سمجھتے وہ کہتے ہیں ابو بکر کو گائی دے رہے اس کے چین لی اور بندہ ہے صبح ابو بکر کو برا کرنے سے پہلے یہ تو سوچ کہ جس کی چینی ہے اس کی یہ کیا ہے اس کی بھی تو سوچ اس کی کیا سب تو رکھ رہا علی اتنا کمزور تھا جو چاہتا تھا اس کو جو چیز چھین کے لے جاتا پتا میرا موضوع نہیں ہے کیا کیا چھینا اور انہوں نے کیا کیا بنایا ہے کہ کیا کیا ہم سے چھینا خدا کا خوف کرو اللہ سے کہا آج ملک کو اتحاد کی ضرورت ہے آج ملک کو اتفاق کی ضرورت ہے کابے کے رب کی قسم ہے آج اندرا گاندھی جو انترانی کر رہی ہے آج مسلمان داروس میں جو خبا ہو رہے ہیں اس کا سبب کیا ہے اس کا سبب یہ ہے کہ مسلمان بیکار لڑ رہے ہیں اپنی اقابر کی نقلی کر رہے ہیں اپنی اخلاق کے ماضی کو گملا رہے ہیں مگر کبھی کفر کو ضرورت ہو سکتی تھی کہ مسلمانوں کی طرف آنکھ اٹھا سکیں گے آج لڑتے ہیں ہو, لڑتے ہو اس چیز پہ جس کو چودہ سو سال گزر گئے ابو بکر کو صدیق کو فاروق کو عثمان کو تم برا کہو گے تو چاند پہ تھوکنے سے چاند گندہ ہو جاتا ہے اس پہ کوئی فلک پڑ جائے گا تم ہمارے جس بات کو کیوں مدرو کرو ہم کہتے ہیں کائنات میں سب سے اعلی ترین ہستی کہ آدم کی اولاد میں قیامت تک جیسی پیدا رہو وہ محمد کی ہستی ہے صلی اللہ اور نبیوں کی امتوں میں سے ساری کائنات کے جتنے نبی ان سب کی امتوں میں سب سے اعلی ہستی صدیق کی